حج کے کئی معاؤن ہیں جانی ہوئے تو جو ان میں حج کی مدد کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گنا نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور توشا ساتھ لو کے سب سے بہتر توشا پر ہزگاری ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو یہ اقلوال فی تین سات آٹھ